شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا شہادہ الرحمن الرحیم هو اللہ اللہ تو اللہ الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الله الخالق البارئ المصور الاله والصمد لم يلد ولم يولد ما شاء الله الله لا اله الا الله لا حول بالله العلي العظيم الرحیم میں نے کیا تھا کہ پہلے محرمات مقدہ کا بیان تھا اب محرمات مبقہ کا بیان ہے آ اختبار خداوندی بندی نے مضمون لکھنا ہے یا آمنو اے ایمان والو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 حکمت اختبار حکمت اختبار تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ اس شاس کو جو ڈرتا ہے اس سے غیبانہ لیکن جس نے زیادتی کی بعد اس, اس کے اس کے لیے عذاب دردناک ہے یہ انجام ہے ان کا یا یو الزینہ منب حکم آ رہا ہے اے ایمان والو نہ قتل کرو تم شکار کو چاہے وہ حلال ہو چاہے کرا ہو اس حال میں کہ تم محرم ہو محروم کا کیا لکھنا ہے محرم اور جس شخص نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کے فعلۂ ہے یہاں خبر مقدم آسوف ہے اس کے اوپر بدلہ ہوگا اور وہ بدلہ برابر ہوگا اس کے جس جانور کو اس نے کہا کیا گیا قتل کیا حران کو ہمار واشی کو لیکن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 خانہ مساکین کا یا برابر اس کے روزے رکھے لے یزو کا وبال مجرور کس کے متعلق ہے واجب حکم واجبا ظال کل حکم یہ حکم اس لیے واجب ہے تا کہ چکھے سزا اپنے کرتوت کی اف اللہ عما معاف کر چکے اللہ تعالیٰ اس سے جو گزر چکا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے غلطی کرتے تھے یا نہیں وہ کیا ہے معاف ہے مافر. اس حکم سے پہلے جو تھا وہ معاف ہو چکا لیکن بہ من آدھا اس حکم کے بعد جو زیادتی کرتا ہے تو بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اور اللہ تعالیٰ عالم ہیں صاحب بدلے کے ہیں اوہلا سید البہر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 تا مہو اور اس کا کھانا یہ لکھو ضرور شکار کرنا بھی جائے اس کا کھانا بھی جائے مکالم یہ تمہارے لیے ایک نفع ہے اور دوسرے مسافروں کے لیے بھی لیکن حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر شکار کرنا جنگل کا یا شاید کا منہ شکار نہ لکھو شکار کرنا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 تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہم نے تو بڑے ایسے تجربے کیے ہیں آپ لوگ بھی تجربہ کر دیکھیں یہ میں بڑی بڑی مزاروں کے اوپر کیا تھا جوانی کے اندر جائزہ لینے کے لیے آپ شاہباز قلندر چلے جائیں یا ادھر آپ چلے جائیں آپ کے قریب ہے ٹھا ہے نا تو یہاں کیا ہے جی مکلی آئے وہاں چلے جائیں تو وہاں جو پیر کی بڑی مزار ہوگی نا وہاں مجاور بیٹھے ہوئے گے تو وہ مجاور آپ کے اوپر تاکید کریں گے کہ پیر کی مزار کے ارد جو درخت ہیں نا ان کو آپ کاٹ نہیں سکتے وہ حرام کیے ہوئے ہیں وہاں کے پرندے کو بھی آپ پکڑ نہیں سکتے حالانکہ یہ چیز کس کے ساتھ خاص ہے جی آ, وہاں بیت اللہ کے ساتھ ہے انہوں نے اپنے پیروں کے ساتھ یہ کر دیا یہ چیزیں وہ میں گیا مکلی کے اندر حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ میرے ساتھ وہ مولانا احمد صاحب سے جانتے ہو نا ٹھٹھے والے ٹھٹے مدرسہ والی احمد کا ادھر بھی آتے ہیں سبھی کبھی کبھی مجھاور مجھے کہنے لگا یہ چور مولوی کو تم ساتھ کو رکھا ہوا ہے مولوی احمد کہنے لگا چور مولوی میں نے کہا کیوں کہنے لگا ہمارے قرآن یہ چوری کر کے بھاگ جاتا ہے تو میں نے پوچھا مولانا احمدی کیا بات ہے وہ کہنے لگا در سندھیوں کی عادت ہے منت مانتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو جائے تو حضرت مخدوم صاحب کی قبر پہ قرآن آ کے رکھیں گے پھر قرآن آ کے رکھتے ہیں منت ہوتی ہے تو قرآن چالیس چالیس پچاس پچاس ہو جاتے ہیں یہ تو بھوت ہیں پڑھتے نہیں تو میں طلبا کو لے آ تو رات کو چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں یہ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں یار اب بھاگ جاتے ہیں تو میں نے مجاور کو کہا بھی بات تو ٹھیک کرتا ہے یہ پڑھیں گے تو حضرت مختوب صاحب شراب ہوگا تم تو بہت پڑھتے نہیں بے کار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 جال مرک ہے دو مخولوں کو تغادہ کرتا ہے یہ کعبہ جو ہے نا یہ مبدل دل ہے ہے البیت الحرام بدل بنے گا یہ مبدل میں بدل مل کے مغول اول قیام الناس ترقیم میں کیا بنے گا مغول ثانی کیا ہے اللہ نے کعبہ کو یعنی گھر محترم کو کیا کیا ہے سبب قیام کا واسطے لوگوں کے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 لیکن قیامت کے قریب تو خود خدا کا منشا ہوگا کہ میرا گھر گرے اور قیامت قائم ہو تو ادرا مزدور بھی گرا دے گا زسبائی کا ٹائم بھی گرا دے گا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی زمیں سے عرش تک تیرا نورانی جسم تباہ ہے واہ واہ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 تیرے آسن مناظر شان آلہ ہم نہ بھولیں گے تیرے آحسن مناظر شان آلہ ہم نہ بھولیں گے آ کرو اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے زمیں سے عرش تک تیرا نورانی جسم تبہ ہے ترے آسن مناظر شان آلہ ہم نہ بھولیں گے ترے اطراف میں اشاق دے خے مسل پروانہ تری اطراف میں اشاق دیکھے مسل پروانہ انہیں کا اش کو مستی سے وہ پھیرا ہم نہ بھولیں گے عجیب نظارہ ہوتا ہے جب بیت اللہ کتاب کرتے ہیں نا انہیں کا عش کو مستی سے وہ پھیرا ہم نہ بھولیں گے اب باب عمرے کی طرف آ جاؤ وہ باب عمرہ کی جانب میرے بھائی حجازی کی مجالس علم کا کیفے ہم نہ بھولیں گے مجالس علم کا کیفے ہم نہ بھولیں گے .w -w وہ میرا بھائی حجازی کون ہے بتاؤ مولانا محمد مکیس ہے میری برادری کا آدمی ہے بچپن کا میرا یار ہے ہمارا قریب قریب گھر ہے بھائی ہے میرا سمجھے اس کی مجالے سے علم لگی ہوتی ہیں وہ باب امرا کی جانب میرے بھائی ہی کی مجال سے علم کا کیفے نرالا ہم نہ بھولیں گے دعا کرو اللہ بار بار بھیجائے بڑے عجیب مقام ہے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 آ ظل حج لے کھلو ہاں اسی میں حج کیا جاتا ہے اور مہینہ حرمت والا یہ بھی سبب قیام کا ہے ولحدیا نمبر تین عام ہدایا یہ قربانی کے جانور والقلائد نمبر چار اور خاص کر وہ جانور جن کے گلے میں کیا ہے جی پٹے ہیں وہ یہ بھی سبب قیام کا ہے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 تالم لہ تالا منہ کنی نہیں چلے کھو اللہ تم اکبال لہ تالم اللہ تم اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو محترم بنایا ہے اور ہمیں بھی حکم کیا ہے کہ ہم بھی احترام کریں یہ کیوں حکم کیا ہے تاکہ ہمارا اعتقاد درست ہو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 جاننے والے اس کے احکام حکمت سے خالی نہیں اعلامو لم تاقید امتساد احکان کی فرما برداری کرو اور تاکید امتساد ہے تاکید امتساد فرما برداری کی تاکید ہے ان اللہ شدید القا فرما برداری کی تاکید یوں ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ سخت عذاب دے سکتے ہیں اور فرما بردار بنے تو کیا ہیں غفور الرحیم ہیں جان لو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے نا فرمانوں کے لیے اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے کن کے لیے فرما برداروں کے لیے ما علی رسول فریضہ رسول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 فرما برداری کی تاکید تاکید امتساب آپ فرما دیجئے نہیں برابر خبیص اور طیب خبیس کے نیچے لکھ لو گناہ اور صاحب گناہ گناہ بھی خبیس ہے اور صاحب گناہ بھی کیا ہے کوئی خبیص نہیں ہوتا گناہ اور صاحب گناہ طیب کے نیچے کیا لکھو تا اور صاحب تا دونوں پاک ہوتے ہیں ولو آج آ جبکا اگرچہ تعجب میں ڈالے تم کو کثرت خبیص کی دنیا میں خبیص زیادہ ہیں دنیا میں خبیص کیا ہیں ان کو دیکھ کے تعجب تو کرو گے لیکن ہوتے کچھ نہیں ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا اللہ کے ہاں طیب لوگوں کا مقام ہوتا ہے اب دیکھو انسان خدا کا قرآن پڑھے اپنے آپ کو نیکی کی طرف وقت کر دے واقعی پاک رہتا ہے گناہوں سے پاک الحمدللہ ہم تو ادھر آ کے چلہ کشی کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا سرور ملتا ہے قرآن کی خدمت کر کے ہماری اپنی صلاح ہوتی ہے میری صلاح, صلاح ہوتی ہے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے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 میں ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا اور بات ہے تازہ وضو کرتا ہوں لیکن گائے گئے وضو پڑھ سکتا ہوں اتنا اللہ کروں بات ہے میں گھر سے وضو کر کے جاتا تھا خان پور وہاں پڑھاتا تھا پڑھا کے واپس ظہر کی نماز آ کے پڑھتا سفر کرتا تھا پھر بھی نہیں ٹوٹتا تھا گائے گائے ایسے بھی ہو گیا ہمیشہ نہیں تو گئے تو انسان پاک رہتا ہے قرآن کی برکت سے فتح اللہ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 www.shaahhiide